اللہ <kritik> اعوذ باللہ السمیل علیم للشیطان الرجیم انہمزی ونفخی ونفسی وَإِذَا مَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ نَذَرَ بَعْدُمْ إِلَىٰ بَعْدٍ جَبْ بھی کوئی سورت نادر ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی بات ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں بات بات کی طرف دیکھتے ہیں حَلِيَرَاكُمْ اِنَّ حَدٍ کا دیکھا ہے تم میں سے کسی ایک نے حل کیا دیکھا تم کو من دن کسی ایک نے پھر جاتے ہیں سارا ہوں اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں بھائی قوم لایت قوم لاقہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتی لقد جاک رسول منفوشی کم تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے عزیزمٰ علی تم بہت شاق ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا حلیف علیکم تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے بالمینین رعوف الرحیم مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے فن طولو پھر اگر وہ منہ موڑے فقل پس کہہ دیجیے ہسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ تعالی لا تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے ارے ہی توقع تو میں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا وہ عرب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں اقان الناسی بن کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہو گئی ان اوحینا الاراج المن ہوں کہ ہم ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کریں ان اندھے اناسا کے لوگوں کو ڈرا و بشیر اللہ دینا آمن اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان اللہ قدم قادہ ان کے ہاں ان کے لیے قدم اسد سچائی کا قدم ہے یا سچا مرتبہ ہے اندا ربی ہم ان کے رب کے ہاں قادل کافر کافروں نے کہا ان ہارا واضح جادوگر ہے ان رب اللہ اللہ بے شک تمہارا رب وہ ہے اللہ خلامات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو فیصد یام ان چھ دنوں میں ثم وہ مستوی ہوا عرش پر یدبر العمر وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے ما من ان اللہ من بعد اتنی ہی نہیں ہے کوئی سفارشی مگر کی اجازت کے بغیر یا نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد اذالیکم اللہ یہ اللہ ہے تمہا تمہارا ربک تمہارا رب فعبدوه پس اس کی عبادت کرو ابلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے الیہ مرجعکم جميعا اسی کے طرف تم سب کا لوٹنا ہے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے انه یبدؤل خلقا بے شک وہ پیدا کرتا ہے ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پیدائش کی تو میں یہ پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا اس کو دوبارہ لوٹائے گا اللہ دینہ امن و عامل تاکہ جزا دے بدلا دے اچھا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک سالِ اعمال کیے ملکی انصاف کے ساتھ وہ دینا دینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الحمد شراب و حمیم ان کے لیے مشروب ہے نہایت گرم پانی سے وہ عذاب العلیم اور عذاب ہے دردناک بیما کانوں یا اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے ولادی ودا جال شمس ویا ان جس نے بنایا ہے سورج کو ویا ان تیز روشنی والا وقمرہ اور چاند کو نور نور بنایا ہے وہ قدر اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں ہیںین الحساب تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب ماں کالاک اللہ کا اللہ بالحق اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا اس کو مگر حق کے ساتھ یہ پسر وہ کھول کر بیان کرتا ہے نشانی لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے ان اختلاف بندہاری یقیناً دن اور رات کے بدلنے میں وبا الله اسلم و العرب اور جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے لایات لآ یا نلبت نشانیاں ہیں عقومی یتقوم ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ان الدینہ یقیناً وہ لوگ لائے ارجن علیقہ جو نہیں یقین رکھتے ہم سے ملاقات کا و اور وہ راضی ہیں بالحیات دنیا دنیاوی زندگی پر وطمہ بہا اور اسی پر مطمئن ہیں هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں مَا وَا هم ان کا ٹھکانا انارو آگ ہے بما کاروں یکسبون اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے ان الدینہ امن و یقین وہ لوگ جو ایمان لائے و عامل صالحاتی اور نیک صالح اعمال کیے یادی ربهم ایمان ان کو ہدایت دے دے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے تجری چلتے ہیں من ہیں من ان کے نیچے سے دریا فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں دعویٰ فیا ان کا اس صبح نقل اللہمہ یہ ہوگا یا ان کی پکار جنت میں ہوگی سبحانہ کلّہ تو پاک ہے اے اللہ بتا اور ان کا تحفہ اس میں یا ان کی دعا اس میں سلام سلام ہوگی وہ آخر الاہم اور ان کی آخری پکار یا آخری دعویٰ یا دعا کا خاتمہ یہ ہوگا ان الحمد للہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اجیر اللہ الناص شرہ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے دے استجار بالخیری ان کو جلدی خیر دینے کی طرح یا ان کے خیر کو جلدی طلب کرنے کی طرح لق الد یا جل تو ان پر ان کی مدت پوری کر دی جائے فنظارالظین الائۂ ارجن علی قا عنا پسم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے فی توغیا یا نہیں یا وہ اپنی سرکشی میں عقل کے اندھے بنے پھرتے ہیں حیران پھرتے ہیں وحدہ مسل انسان ذرا ذرح اور جب چھوتا ہے انسان کو, کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے دعانہ وہ ہم کو پکارتا ہے جب بھی ہی پہلو کے بل او ادن یا بیٹھ کر او ایمن یا کھڑے ہو کر فرما کشفنا عنہ الحو تو جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف مرہ وہ گزرتا ہے کا علم یدعنا گویا کہ اس نے پکارا ہی نہیں ہمیں علاظ اس تکلیف کی طرف مسا جو اس کو پہنچی کزالی کا اسی طرح ضئین المصرفینہ مزین کر دیا گیا ہے زیادتی کرنے والوں کے لیے حد سے بھرنے بڑھنے والوں کے لیے ماں جو وہ عمل کرتے تھے ولا قدر البتہ تحقیق الکن قرونا ہم نے ہلاک کی من قبلی گن تم سے پہلے لما ظلموں جب انہوں نے ظلم کیا وجہ وم بالبیناتی اور ان کے رسول ان کے پاس لائے واضح دل دلائل اور نشانیاں ایمان لانے والے نہ تھے کا نجل قوم المجر اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں بدلا دیتے ہیں مجرم قوم کو تم مج اللہ خالا پھر ہم نے بنایا تم کو زمین میں نائب من ان کے بعد لننظر تاکہ ہم دیکھیں تعملون کہ تعملون کے تم کیسے عمل کرتے ہو وہی عليهم تب باینات و اذا تلا علیہم اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات نہ باینات ہماری واضہ نشانیات آیات قال الذين لا یرجون لقاءنا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ای ایک بھی قران ان غیر ھذا لے ا اس کوئی قران اس کے علاوہ اوذل ہو اور یا اس کو تبدیل کر دے کل کہہ دیجئے ما یا لی نہیں ہے میرے شایان شان ان عبدلہ ہو کہ میں اس کو بدل دوں یا نہیں ہے ممکن میرے لیے کہ میں بدل دوں من انف نفسی اس کو اپنی طرف سے ان طبیع نہیں میں پیروی کرتا اللہ ما یوحا الیا مگر اسی چیز کی ہی جو وہی کی گئی ہے میری طرف انی اقاف میں بشک میں ڈرتا ہوں ایسے تو ربی اگر میں نے اپنے رب کی نا کی تو میں ڈرتا ہوں عذاب عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل کہہ دیجیے لو شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مات الطح علیہ نہ میں تلاوت کرتا اس کی تم پر والا ادراکم بھی اور نہ تم کو معلوم کرواتا اس کے بارے میں کچھ بھی قد لبست ہی تحقیق میں ٹھہر چکا ہوں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے اقلاطاً کیا تم عقل نہیں رکھتے فمن ازلم پس کون زیادہ ظالم ہے بمن اس آدمی سے افطلا اللہ کا دیبہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور تردو بھی آیا یا اس نے جٹلایا اس کی آیات کو ان مجرمون بے شک فلاں نہیں پاتے مجرم اللہ کے علاوہ وہ عبادت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو ان کو نہ نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں وہ یقول وہ کہتے ہیں ہا اولا شف آنا یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں کل کہہ دیجیے تنب اون اللہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو بما ماں ایسی چیز کی لا عالم و سماواتی ولاکن عرضی جو نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں <تصفح> وہ ہے اور بلند ہے اس جیسے شریکون جو وہ ہے اور اور جو ہیں نہیں تھے لو مگر ایک سبق نہ لے گیا ہوتا یا تیر رب سے کی طرف سے شدہ بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی نقوض یا بین تر کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا فیم ہی یک ر جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کوئی عقول اور وہ کہتے ہیں لہٰ ان آیا تو اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نادر کیا گیا اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نادر کی گئی بکول بس کہہ دیجیے انغیب اللہ بشکیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے فن تذر وس انتظار کرو انی معکمرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں وَإِذَا ہم ہیں لوگوں کو رحمت من بعد در تقلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ادالہ مقرن فی آیاتنا تو ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں اللہ تعالی چال میں زیادہ تیز ہے رسولان یقیناً ہمارے رسول یخون قرون وہ لکھتے ہیں جو تم تدبیر کرتے ہو یا چال چلتے ہو بحر وہ ذات ہے جو تم کو چلاتی ہے خشکی اور تری میں اداکل تم تم کی ہٹتا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وہ جورائنا اور لے کر چلتی ہیں ان کو پاکیزہ اچھی ہواؤں کے ساتھ وفاری ٹو بہا اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جا دھا آتی ہے اس کو ریح الصف تند ہوا جاجو موجود موجود اور آتی ہے ان کے پاس موج میں کلی مکان ان ہر طرف سے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ عبیم ان کو گھیر لیا گیا ہے دا اب مخلصین اللہ الدین تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے من جنا ہی کہ اگر تو نے ہم کو نجات دی اس سے ر نقبو ننمن شاکرین تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے یا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے فلما ان جا انجا جب وہ انہوں نے اس کو نجات دے دی ادا یا نا فرق بھی غیر تو اچانک وہ زمین میں بغاوت کرتے ہیں سرکشی کرنے لگتے ہیں بغیر حقیسو بے شک تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر ہی ہے متا الحیات دنیا دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے تمینا مرجی حکم تمہاری طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے نبی حکم بس پھر ہم تم کو خبر دیں گے بما کم تم اس چیز کی جو تم عمل کرتے تھے ان نمام کرات دنیا یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال تو صرف اور صرف کم ان پانی کی طرح ہے انض اللہ جس کو ہم نے آسمان سے نادر کیا پخت والا تبھی نبات العردی تو قلطمل تو ہو گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات زمین کی پیداوار عقل الناسو اس چیز میں سے جو کھاتے ہیں لوگ والانعام اور جانور حتیٰۃ ارد و ذو کہ جب زمین نے پکڑا اپنی رونق کو بل زیانت اور وہ خوب مزین ہوئی ظنہ اہلوہا تو گمان کیا اس کے رہنے والوں نے انہم قادرون علیہا کہ اس پر قدرت پانے والے ہیں اتاہا آیا ان اس پر امرونا ہمارا رکم لیلن او نہارن رات کو یا دن کو فجعلنہ پسب نے اس کو پسب نے اس کو کر دیا حسیدن کٹی ہوئی کا علم تکنہ بل امسی گویا کہ وہ کل آباد نہ تھی ذالک ایسی تहां تفصیل الایات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں لیے قومیں تفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے واللہ يدعو اللہ تعالی بلاتا ہے الدار السلامی سلامتی والے گھر کی طرف یا دی ہدایت دیتا ہے من یشاؤ जिसको चाहता الہ الالصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اچھائی ہے و زیادت اور کچھ اضافہ ہے ولا يرحق وجوہهم قطر ولات اللہ اور نہیں ڈھانپے دھامپے گی ان کے چہروں کو قاطر کو اسیاہی ولا ذلتن اور نازلت اولائی کا صحاب الجنتی یہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذینکہ سب السیئاتی اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو جزاؤ سیئاتم بمتلیہا برائی کی کا بدلہ اسی کی مثل ہے اور ان کو ڈھانپا ہوگا نہیں ہے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہے رات کے ایک ٹکڑے کے ساتھ مظلما اس حال میں کہ وہ اندھیری ہے یہ لوگ آگ والے ہیں خاندون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے شروع ہوں جمیہ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تم لطینہ اشراپور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا مکانہ تم اپنی جگہ ٹھہرو ان تم تم و شرکاء و قمرت و بارہ شرکاء فزیننا بینہم قسم جدائی ڈال دیں کہ ان کے درمیان وقالا شرکاؤہم اور کہیں گے ان کے شرکاء ما کنتم کی یعنا تعبدون نہیں تھے تم صرف ہماری ہی عبادت کرتے فکفہ بالله شهیدا بیننا و بینکم پس کافیوں کا گواہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان ان کو ہمارے اور تمہارے درمیان وَإِن عَن بے تمہاری سے غافر تھے اسلفت اس موقع ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا وہ ردو اہم الحق اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے سچا مالک ہے بزل علوم اور ان سے کھو جائیں گے گم ہو جائیں گے ماں کان ایک ترون جو وہ کھڑا کرتے تھے باندھا کرتے تھے جھوٹ کل کہہ دیجیے میں سماعل کون تم کو عرض دیتا ہے آسمان اور زمین سے ام میں کسم ابل یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے سماعت اور بصارت کا مالک ہے تو میں یوں کہ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہی تھا میرے لہائیے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے تو میں یوں بیر اور کون تبدیر تدبیر کرتا ہے معاملے کی فسا قلون اللہ علیم کو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالی تو قل بس کہہ دیجی یا فلا تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو فذلكم الله ربکم الحق پس یہی تمہارا اللہ ہے سچا رب فماذا بعد الحق الا الضلال پس نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی ہی فانا تصرفون پس تم کہاں پھیرے جاتے ہو قذالکہ اسی طرح حقت کلمت رب کی ثابت ہو گیا سچی ہو گئی تیرے رب کی بات اللہ دینہ ان لوگوں پر فاسقو جنہوں نے نافرمانی کی انا لا میروں کے بے وہ ایمان نہیں لائیں گے کل کہہ دیجیے حالم شرکا میں سے ہے میں کا جو پیدائش کی ابتدا کرتا پھر اس کو لوٹائے کل اللہ یبدا الخل کہہ کہ اللہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی سما یو پھر اس کو لو دوبارہ بناتا ہے لوٹاتا ہے خنات و تو, تو, تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو کل کہ دیجیے حالم شرکا کم کیا میں سے کوئی میں جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف اللہ یہ الحقی کہ دیجیے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے حق کے لیے اپ میں بھی گرل حق کیا وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف آ حق کو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے لا یا وہ آدمی جو نہیں ہدایت پاتا اللہ مگر اس وقت جب اس کو ہدایت دے دی جائے تو تمہیں کیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو یہ طبی وقت رحم اللہ اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ مگر گمان کی ان دن لا میر حقی سی آ یقینا ذن باطل جو ہے حق سے کسی چیز میں کفایت نہیں کرتا حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا ان اللہ یقینا اللہ تعالی علیم بما يفعلون خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں وما كان ھذا القران وایفترہ من دون اللہ اور نہیں ہے یہ قران اس کو گھر دیا جائے اللہ کے علاوہ ولکن تصدیق الذی بین یدیه لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو سے پہلے ہے اور تفصیل کتابی اور ت... کتاب کی تفصیل ہے لا کفی ہی اس پہ کوئی شک نہیں ہے من رب, العالمین رب العالمین کی طرف سے ہم یقولون قلت کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھر لیا ہے قل کہ یہ فاتو بھی صورت مثلی ہی لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بندہ بلکہ بلکہ احاطہ نہیں کیا واللم تابیلہ ہو حالانکہ اس کی حق اصل حقیقت اس کی تفصیل و تعبیر ان کے پاس نہیں آئی کدالی کا اسی طرح قبل جتلایا ان لوگوں نے جو ان سے لے تھے پکانا آسا ہے انجام ظالموں کا میں سے میں یمینو جو ایمان لاتا ہے بھی اس کے اوپر ومین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ملا یقمینو بھی جو اس پر ایمان نہیں لاتے و رب کا علم بالمفصد اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو وہ ان کا تبو اور اگر وہ تجھ کو جتلاتے ہیں تو کل پس کہہ دیجیے لی عمالی میرے لیے میرا عمل ہے والا تم اور لیے عمل و تمہارا عمل ہے ان تم بری ہو عمل تم بری ہو اس چیز سے جو میں کرتا ہوں نا بری مما مم تمل اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو ہوئے کا اور میں سے کچھ ایسے ہیں جو اور سے سنتے ہیں آپ کو آفا انتہ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں ولوقانقنگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں افطن تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں ولو قان ال اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں انَ اللہ یقین اللہ لا تعالیٰ ناسا شع نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی ولاکن ناسا لیکن لوگ یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں شروع ہمارو جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا قَعَلَّمْ يَلْبَطُوا إِلَّا سَاعَتَ من النَّحَارِ گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی یہ گھڑی یتعارفو نہ بینہم وہ اپس میں ایک دوسرے کا تعارف کریں گے جان پہچان کرتے رہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَدْدَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا اللہ تعالی کی ملاقات کو وَمَا ماں کا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے وہ امان کا بادل لدی ناعید ہوں اور اگر کبھی ہم تجھ کو دکھا دے بادل لدی اس کا کچھ حصہ ناعید ہوں جس کا ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں اور نہ کا آپ کو فوت کر دیں فلینہ مرجل بس ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے تم اللہ شہید اللہ ہے علامہ فعلون اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں ولی کلی امت اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے فائدہ جاسول ہوں جب ان کے پاس ان کا رسول آتا ہے تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ وہ حملہ اضلاع نہیں کیے جاتے مت حادر تم صادقین اور وہ کہتے ہیں کم ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو کل کہہ دیجیے لا کلفس غروم والا نہ پڑھا نہیں میں مالک اپنی جان کے کسی نقصان کا نہ فائدے کا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالی نے چاہا لیکلی امت عجل ہر امت کے لئے ایک وقت مقررہ ہے جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا تو نہ وہ نہ موقع ہوں گے ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بنیں گے کل کہتی جی آرائی تم تم کے دیکھا او نے یا خبر دو مجھ کو سی چیز ہے جسے جلدی طلب کریں گے مجرم آمن تم بھی تو پھر کیا جو ہی وہ عذاب اس پر آن پڑے گا تو تم ایمان لاؤ گے اس پر آل آنا کیا اب وقت تم ظلم کیا رو کو چکھو آداب الخل دی ہمیش کی کا آداب حل تقسیبون نہیں تم بدلا دیے جاؤ گے مگر اس چیز کا ہی جو تم کماایا کرتے تھے کیا کرتے تھے و یستنبیون کا اور وہ اپ سے خبر مانگتے ہیں اپ سے پوچھتے ہیں اہقن ہو کیا یہ سچ ہے قل کہہ دیجئے ای ہاں وربی میرے رب کی قسم انہ لحق یقینا یہ ضرور سچ ہے وا ما انتم بمعجزین اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو کل <تصفيق> <تصفيق> سے انشاءاللہ شاء ساڑھے چھ بجے شروع کریں گے ساڑھے چھ سے سات ملے تک وقت کافی وسیع ہو گیا ہے